23 ربیع الاول <سؤال> <سؤال> پر توشی ما برکاتین جی ہزار بار کے لولہ فریدی صاحبہ بکے حاصل <سؤال> دارن فسابق قبر السلام کباب والسلام دا در اس مرواد جی باپ کے ذکر دا قبر السلام و بعد السلام بعد السلام روات مغرم ہو دے درے روات ذکر کی امام ترمذی خود ذیح کر دے یو سید ہے او دو عبد الرحمن بہار روات ذکر کے وقت اسی متام کہ صحول بریدی از صح سبھی صرف ہاسن کرے گی نا اور دا حدیث حسن صحیح جی بادامت جی ذکر مناسب آخنا جی دادی باب السلام دا دا کرواتے اور بنا سرام بالکل روان و مقصود دی کی دا سبب سا روان دی محمد محمد محمد الرحمان تھا دسو یہ ہے پر در ہاسرہ فرمایا محمد ہے یہ حدیث ہے کہ انا وابرم محمد ہیں وائل یہ تینوں ابھی نہیں ہوا صدق فرمایا ان دے درو پسن لو سو دو دے نے سین دے خود جلن کاند من سقیم ہیں ان دے در صحیح السقیم رواۃ تمیز راج کہ صحیح ہے کہ میں سقیم دا حضرت صحیح حدیث من سقیم ہیں او دا دوجے ندو وجہ تخصنا و کلو من کانا مثل حاضرنا ار راوی جو بدل ستر قیبانی ہے جو تمیز سیر سقیم پکننا را دی تو دننا لک خن لکھو نار بیان اور شاہد من غیر وجہ نے پر غلط رکھو بانے پر صدی کر گئی دادیا مطلق حدی کر گئی پر دادیا مطلق خمبانی زجابر پر وجہ سران سے زجابر جائفی نے صدی جابی کو ثابت میرے اتفاق تھا پرتنگ تو پھر ادا کی خلاف کو کیفیت کی لی میں ہمارا آپ قبلت سے ہمارا آبادی مطلب تجیز کے بحادی اور سب کے ہاسن ذکر گئی ذکر مقام کی جرائش کرامت لے کر ہاسن نے اور سنیا کل بدے مقام کے سینی نے متلاسلے متلاسری بہنے آبد اللہ بحین ابن اللہ درمیان ابد اللہ رکنی بہین بہانے درمیان کی تم جی شاہی کی حمداری متر کرو بکروا کی پاؤنت رکھا کی محمد بھی ڈاکٹر رہمان بھی جی رہا پودی امراد کی جا بجائے پودی اراد کی شہید مرتبہ مبارک ہوا ہسن اور اس سے بہن فربت کے لیے ہاسن صرف ہی معلوم تھا